اَدن شعیط اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسے نافرمانی کے کام کرے گا تو اسے ہم جلد آگ میں ڈالیں گے اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے اور تم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے اور عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ما باپ اور قریبی رشتے دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں اور جن سے تمہارا عہد بندھ چکا ہو انہیں ان کا حصہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی منہیات کا ارتکاب جانتے بوجھتے ظلم متعدی سے کرے گا پھر کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جن پر حد مقرر ہے بعض کے نزدیک وہ گناہ جس پر قرآن میں یا حدیث میں سخت وعید یا لانت آئی ہے بعض کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے اللہ نے یا اس کے رسول نے بطور تحریم کے روکا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی گناہ میں پائی جائے تو وہ کبیرہ ہے حدیث میں مختلف قبیرہ گناہوں کا ذکر ہے جنہیں بعض علماء نے ایک کتاب میں جمع بھی کیا ہے جیسے الکبہ ارل ذہبی وزواجر عن اختراف القبع ارحِ وغیرہ وغیرہ یہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان قبیرہ گناہوں مثلا شرک عقوق الوالدین عقوق والدین اور جھوٹ وغیرہ سے اجتناب کرے گا تو ہم اس کی اس کے صغیرہ گناہ ماف کر دیں گے سورہ نجم میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے البتہ وہاں کبائر کے ساتھ فواحش مطلب بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کو بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے ضرور قرار دیا گیا ہے علاوہ ازئیں صغیرہ گناہوں پر اصرار و مداومت بھی صغیرہ گناہوں کو کبائر بنا دیتا ہے بنا دیتے ہیں اسی طرح اجتناب قبائر کے ساتھ احکام و فرائض اسلام کی پابندی اور اعمالِ صالحہ کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے صحابۂ کرام رضی العن نے شریعت کے اس مزاج کو سمجھ لیا تھا اس لیے انہوں نے صرف وعدۂ مغفرت ہی پر تکیہ نہیں کیا بلکہ مغفرت و رحمت الہی کے یقین حصول کے لیے مذکورہ تمام ہی باتوں کا اہتمام کیا جبکہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے لیکن ہمارے قلب امیدوں اور آرزوؤں سے معمور ہیں پھر اس کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی بحوال مسند احمد چھٹی جلد حدیث نمبر تین سو بائیس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت و ارادے کے مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے اور اس میدان میں وہ جو کچھ کمائیں گے کمائیں گی مردوں کی طرح ان کا پورا پورا صلا انہیں ملے گا علاوہ از این اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد و صلاحیت اور قوت کا جو فرق ہے اور قوت کار کا جو فرق ہے وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا البتہ اس کے فصل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کمی کا اضالہ ہو سکتا ہے پھر موالیہ مولا کی جمع ہے مولا کے معنی ہیں وارث دوست آزاد کردہ غلام چچا آزاد پڑوسی وغیرہ لیکن یہاں اس سے مراد و ہیں یعنی ہر مرد عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے اس کے وارث ان کے ماں باپ اور دیگر قریبی رشتے دار ہوں گے پھر اس آیت کے محکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے ابن جریر قبری وغیرہ اسے غیر منسوخ مطلب محکم مانتے ہیں اور ایمانکم معاہدہ سے مراد ہیلف اور معاہدہ لیتے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان ہوا اور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آ رہا تھا نصیب اہم مطلب حصے سے مراد اسی ہیلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق تعاون و تناسر کا حصہ ہے اور ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ ایمانکم سے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو ہجرت کے بعد ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا تھا اس میں ایک مہاجر انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کے بجائے وارث ہوتا تھا لیکن یہ چونکہ ایک عارضی انتظام تھا اس لیے پھر وَأُلُو بَعْضُهُمْ أَوْلَى فِي كتاب اللہ رشتہ دار اللہ کے حکم کے روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں نازل فرما کر اسے منسوخ کر دیا گیا اب فعتوہم نصیبہم سے مراد دوستی و محبت اور ایک دوسرے کی مدد ہے اور بطور وصیت کچھ دے دینا بھی اس میں شامل ہے موالات عقد عقد موالات حلف یا موالات اخوت میں اب وراثت کا تصور نہیں ہوگا اور اہل علم کے ایک گروہ نے اس سے مراد ایسے دو شخصوں کو لیا جن میں سے کم از کم ایک لا وارث ہے اور وہ ایک دوسرے شخص سے یہ طے کرتا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں اگر کوئی جنایت مطلب جرم کروں تو میری مدد کرنا اور اگر مارا جاؤں تو میری دیت لے لینا اس لاوارث کی وفات کے بعد اس کا مال مذکورہ شخص لے گا بشرطی کے واقعتا اس کا کوئی وارث نہ ہو بعض دوسرے اہل علم نے اس آیت کا ایک اور معنی بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ والذین قدرت عیمہ نکم سے مراد بیوی اور شوہر ہیں اور اس کا عطف الاقربونہ پر ہے معنی یہ ہے کہ ماں باپ نے قرابت داروں نے اور جن کو تمہارا عہد و پیمان آپس میں باندھ چکا ہے یعنی شوہر یا بیوی انہوں نے جو کچھ چھوڑ جو کچھ چھوڑا اس کے حقدار یعنی حصے دار ہم نے مقرر کر دیے ہیں لہٰذا ان حقداروں کو ان کے حصے دے دو گویا پیچھے آیات میراث میں تفصیل جو حصے بیان کیے گئے تھے یہاں اجمالاً ان کی ادائیگی کی مزید تاکید کی گئی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون ف الصَّالِحَاتُ قانتَةٌ حافظاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ الله وَحَفِظَ الله واللا تخافونَ نُشوزَهُ واللاتي تخافونَ نُشوزَهُ نفَعظُهُ وَهجروه فيِي المضاجِع وَجروهَّ فيِي المضاجعِ وَظْرِبُهُ فَإِنْ أَطعنَكُم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كانََ عليهكَب ان كان علیماً مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہے کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار اور خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے مال و ابرو کی نگہبانی کرتی ہیں اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا خوف ہو انہیں تم نصیحت کرو اور ان کو خواب گاہوں میں الگ کر دو اور انہیں ہلکی سزا دو پھر اگر وہ فرما برداری کریں تو انہیں ستانے کی راہ نہ ڈھونڈو بے شک اللہ بہت بلند اور نہایت بڑا ہے وہ ان خفتم شاید وفق اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کمبے سے اور ایک عورت کے کمبے سے منصف مقرر کرو اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا بے شک اللہ بہت علم والا خوب خبردار ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اس میں مرد کی حاکمیت و قوامیت کی دو جہتیں بیان کی گئی ہیں ایک وہ بھی ہے جو مردانہ قوت و دماغی صلاحیت ہے جس میں مرد عورت سے خل کی طور پر ممتاز ہے دوسری وجہ کنبی ہے یا کسبی ہے دوسری وجہ کسبی ہے جس کا مکلف شریعت نے جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے جو اسلام نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری بتلائی ہیں عورت کو معاشی جھمیلوں سے دور رکھا ہے عورت کی سربراہی کے خلاف قرآن کریم کی یہ نص قطعی بالکل واضح ہے جس کی تاکید اور تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو امرحم امراء بحوال صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چار سو پچیس و حدیث نمبر سات ہزار ننانوے مطلب وہ قوم ہرگز فلاحیاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے پھر نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے واض و نصیحت کا نمبر ہے دوسرے نمبر پر ان سے گھر کے اندر ہی بستر کی وقتی اور عارضی علیحدگی ہے جو سمجھدار عورت کے لیے بہت بڑی تنبی ہے اس سے بھی نہ سمجھے تو مارنے کی اجازت ہے لیکن یہ مار وحشیانہ اور ظالمانہ نہ ہو جیسا کہ جاہل لوگوں کا وطیرہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہیں دی ہے اگر وہ اصلاح کر لے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو یعنی مار پیٹ نہ کرو تنگ نہ کرو یا طلاق نہ دو گویا طلاق بالکل آخری مرحلہ ہے جب کوئی اور چارہ جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات میں فوراً طلاق دے, دے ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں عورت کی بھی اور بچے ہوں تو ان کی بھی علاوہ ازیں اسلام کے بہترین حق طلاق کی بدنامی کا ذریعہ بھی بنتا ہے علاوہ از ای اسلام کے بہترین حق طلاق کی بدنامی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں پھر گھر کے اندر مذکورہ تینوں طریقے کار گھر ثابت نہ ہوں گھر کے اندر مذکورہ تینوں طریقے کار گر ثابت نہ ہوں تو یہ چوتھا طریقہ ہے اور اس کی بابت کہا کہ حکمئینی مطلب فیصلہ کرنے والے اگر مخلص ہوں اگر مخلص ہوں گے تو یقیناً اس کی سعی اصلاح کامیاب ہوگی تاہم ناکامی کی صورت میں حکامین کو تفریح تفریق بین الزوجین یعنی طلاق کا اختیار ہے یا نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض اس کو حاکم مجاز کے حکم یا زوجین کے توکیل بالفرقہ و جدائی کے لیے وکیل بنانا کے ساتھ مشروط کرتے ہیں اور جمہور علماء اس کے بغیر اس اختیار کے قائل ہیں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر الطبری وفت القدیر و تفصیر ابنِ کثیر راج بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حکمین قاضی یا حاکم مجاز کو صورت حال سے آگاہ کریں اور وہ اس کی روشنی میں طلاق یا عدم طلاق یا خلع کا فیصلہ کرے والله اعلم پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل قربى واليتاما والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں یتیموں مسکینوں رشتے دار پڑوسی اجنبی پڑوسی پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور اپنی زیر ملکیت کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو بے شک اللہ ہر بے شک اللہ ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهُ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو۔ تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما اور ان لوگوں کا کیا جاتا ہے اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے اتے اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کسی کے اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف الجار الج الجار الجن قرابتدار پڑوسی کے مقابلے میں ہے جس کے معنی ہیں ایسا پڑوسی جس سے قرابت داری نہ ہو مطلب یہ ہے کہ پڑوسی سے بحثی پڑوسی پڑوسی سے بحیثیت پڑوسی کے حسن سلوک کیا جائے مطلب یہ ہے کہ پڑوسی سے پڑوسی سے بحیثیت پڑوسی کے حسن سلوک کیا جائے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار جس طرح کے حادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید بیان کی گئی ہے پھر اس سے مراد رفیق سفر شریک کار بیوی اور وہ شخص ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت وہ ہم نشینی اختیار کرے بلکہ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو تحصیل علم تعلم صناعت مطلب کوئی کام سیکھنے کے لیے یا کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے ہم پہلو بنے پہاوال فتح القدیر پھر ایک لحاظ سے اس میں گھر دکان اور کارخانوں ملوں کے ملازم اور نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی غلاموں سے ایک گنہ مشابہت رکھتے ہیں احادیث میں احادیث میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے پھر فخر و غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کبر ہو بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 91 یہاں کبر کی بطور خاص مذمت سے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہوگا متکبر اور مغرور شخص صحیح معنوں میں نہ حق عبادت ادا کر سکتا ہے اور نہ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کر سکتا ہے پھر بخل یعنی حقوق مالیہ واجبہ ادا نہ کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یا خرچ تو کرنا لیکن ریاکاری یعنی نمود و نمائش کے لیے کرنا یہ دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں اور ان کی مذمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہاں قرآن کریم میں ان دونوں باتوں کو کافروں کا شیوا اور ان لوگوں کا وطیرہ بتایا گیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان ان کا ساتھی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقی فعید جن کلی ام تھم بھی شہیدیوں جن کا شہید پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ اس امت پر گواہ بنائیں گے الذين كفروا وعصوا لو بهم الارض ولا اللہ حديثا اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی خواہش کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے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 من غفور اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نے نشے میں ہو جب تم نشے میں ہو یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو اور نہ ناپا اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو ہاں اگر راہ چلتے گزر ہاں اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے اور اگر تم معمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ ہم نے تو تیرا پیغمبر ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور پھر ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ سچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ پر نازل ہوا اور جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشت بھی حسب ضرورت بیان کی گئی ہے سرگزشت بھی حسب ضرورت بیان کی گئی ہے یہ ایک سخت مقام ہوگا اس کا تصور ہی لرزہ براندام کر دینے والا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا بس اب کافی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ کے دونوں آنکھوں سے آنسو رواں تھے بحوالے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پچاس بعض لوگ کہتے ہیں کہ گواہی وہی وہ دے سکتا ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے اس لیے وہ شہید مطلب گواہ کے معنی حاضر و ناظر کے کرتے ہیں اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر باور کراتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھنا یہ آپ کو اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے جو شرک ہے کیونکہ علم کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر اور ہر چیز کا ناظر یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے شہید کے لفظ سے ان کا استدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا اس لیے کہ شہادت یقینی علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے اور قرآن میں بیان کردہ حقائق و واقعات سے زیادہ یقینی کس کا علم ہو سکتا ہے اسی یقینی علم کی بنیاد پر خود امتِ محمدیہ کو بھی قرآن نے شہد علمس تمام کائنات کے لوگوں پر گواہ کہا ہے اگر گواہی کے لیے حاضر و نازر ہونا ضروری ہے تو پھر امت محمدیہ کا ہر فرد پھر امت محمدیہ کے ہر فرد کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا بہرحال نبی صلی اللہ علیہ و کے بارے میں یہ عقیدہ مشرکانہ اور بے بنیاد ہے پھر یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑ گئے تفصیل کے لیے دیکھیے جامعہ ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار چھبیس جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑا کرو گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا بالکل ممانعت اور حرمت کا حکم اس کے بعد نازل ہوا یہ شراب کی بابت دوسرا حکم ہے جو مشروط ہے پھر یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو کیونکہ نماز کے لیے تحارت ضروری ہے پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسافری کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو جیسا کہ بعض نے کہا ہے بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ ہر صورت میں مسجد نبوی کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا یہ رخصت انہی کے پیش نظر دی گئی ہے بہوال ابن کثیر ورنہ مسافر کا حکم آگے آ رہا ہے پھر بیمار سے مراد وہ بیمار ہے جسے وضو کرنے سے نقصان ہوتا ہو اور بیماری میں اضافہ کا اندیشہ ہو یا وضو نہ کر سکتا ہو نمبر دو مسافر عام ہے لمبا سفر ہو کیا ہو یا مختصر اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت تو مقیم کو بھی حاصل ہے لیکن بیمار اور مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی ہے یا پیش آتی تھی اس لیے بطور خاص ان کے لیے اجازت بیان کر دی گئی ہے تیسرا نمبر قضائے حاجت سے آنے والا اور چوتھے نمبر دیوی سے مباشرت کرنے والا ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لے کہنیوں تک ضروری نہیں اور چہرے پر بھی پھیر لے قالف تعمیر دربت و جھیول فین بہوالے مسند احمد چوتھی جلد حدیث نمبر دو سو تریسٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے سعیدن طیبہ سے مراد بعض الماء کے نزدیک صرف پاک مٹی ہے حدیث میں اس کے لیے تربت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لنا بحال صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو بائیس جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے ناپاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے جب بعض نے پھر پڑھ لیتے ہیں جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے جب کہ بعض نے سعید سے مراد وجہ الارض لے کر ریت وغیرہ سے بھی تیمم کو جائز قرار دیا ہے دیکھیے زاد المعاد ابن القیم رحمہ اللہ امام ابن قیم کے علاوہ حافظ ابن حضم وغیرہ بھی مٹی کے علاوہ زمین کی جنس جیسے ریت پتھر اور چونے وغیرہ سے بھی تیمم کرنا جائز قرار देते हैं अल मुहल्ला व फिकह